وہ رہ گئی یار اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں شبر و ٹھیک ہے थी, uh ka خود کو ہم بدلتے ہیں خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشفرت کا چلتے ہیں خود کو ہم بدلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا ٹھیک شکریہ کا چلتے ہیں سن میں اسی طرح تو بالتا ہوں میں جاز میں ہمارے سارے خانقان ہیں ہمارے میں اسی طرح سلیم کو سر میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح جون بھائی بھائی آنے دنیا عرب ہم ایک شوق ہے جو ہمارا بدن رہتا ہم ہیں اور سلیم کو اس سے پر بڑا ہے تو سنا رہے ہم کہ بند ہیں میں دروازے کہنے بند ہیں کے دروازے بند ہیں میں کدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں کیا کہنے من ہے میں کہ دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں وہ ہے جان شفیع دانی سن تو اس محفل کا سب سے مظلوم آدمی ہے اچھا میں زندگی کا سب سے مظلوم آدمی سنی سنیے آپ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی وہ <laughs> ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں ہم بھی اب گھر سے کم کیا تکلف کریں یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلد کیا تکلف کرے جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں ہم اس سے جلتے ہیں ہے اس اسے یار شیر سنو یار ہم کو گزر گئی تھی ایک بات گزر گئی تھی بس وہ گزر ہے اسے دور کا سفر درپیش ہے کا کا سفر سفر آئے بابا آئے بابا اسے آئے بابا دور, دور بابا کا سفر کر کے ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں شام فرقت کی لہلہا اٹھی وہ ہوا ہے جب فیصلے کا سب بہت کم چائے پلائی فیصلے کا سہرا بھی چلو سن عجب فیصلے کا سہرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے فیصلے کا صحرا بھی چلنا پڑیے تو پوچھ جلتے ہیں ہے نا ہے جب ہو رہا ہوں دیکھو تو یارو شاعری تو سن تو اندر نہیں دیکھتے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد ہو رہا ہوں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے کیا ہیں کہنے کیا کہنے رہا ہوں میں کس طرح برباد اے دیکھنے, اے دیکھنے اے والے اے ہاتھ اے ملتے اے ہیں اے تم بنو رنگ تم بنو خوشبو تم بنو رنگ تم بنو خوشبو ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں کیا کہنے تم بنو